اللہ <سؤال> الرحمن وحم الحمد اللہ وحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مسئلہ سہین الراشہ کے نام پہ بنا ہوئے واٹس ایپ گروپ اور باقی تمام ورواشہ نسین العیم باقی ضامعین پران خاران سب کو صنف باقی سلام وسکر دیں ہمارا سلسلہ ہے درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 52 ففٹی ٹو ہے ابھی ہم اس سلسلے میں بات ہو رہے کہ نمازوں کے دو سجدوں کے بیچ میں جو کودہ حفیف آیا تھوڑی دیر کے لیے ہم کمر سیدا کرتے ہیں پہلے سردے سر اٹھاتے ہیں کمر سیدا کرتے ہیں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں یہ کمر سیدھا کرنا دو سجدوں کے بیچ میں تشہد کی حالت میں مکمل طور پر آنا اطمینان کا سانس لینا یہ واجب ہے ہاں جی اور اس حالت میں ایک دعا کا پڑھنا ہے، سنت باعث ثواب اور مصطعف ہے لیکن خود کمر صدا کرنا واجب ہے اور یہاں پر بہت سے لوگ کمر سے بغیر کھے بغیر تھوڑا سا سر سردے سے سر اٹھا کر پھر سردے میں چلے جاتے ہیں جو لوگ نماز کو اس طرح پڑھ لیتے ہیں اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا ہے جو لوگ ایک واجب کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی نماز سے باطل ہے کیونکہ اب ہر رکعت میں اس طرح چھوٹے گا تو چار واجب چھوٹے گا چار رکت نماز میں تو ایک واجب بھی آمدن چھوڑیں تو نماز باطل یہاں چار واجب چھوڑا جا رہا ہے تو ازن می نماز میں احتیاط آپ لوگ ہر سرج میں کریں تاکہ نماز باطل نماز نہ پڑھ جائے اور یہ سنت دعائیں جو کل کے درس میں درس میں اکاون میں جو ہے آپ لوگوں کو ظہر کی نماز ظہر سے شروع ملکہ بینے تو ظہر کے پہلی رقد میں دونوں سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھی جاتی تھی وہ آپ لوگوں کو بتا دیا اس کا مقصد تجمہ کہ ربنہ آفری غالین ربنا عطم لنا نورنا وقل لانا گلا کلی شین قزیر یہ پہلی رکعت میں دونوں سجدوں کے بیس میں قود خفا میں پڑ جانے والی دعا تھی کہ پرور آدمیم عدم پورا فرما نور لانا ہمارے نور کو ہاں وقیل لنا اور میں بڑھ جین نگالہ کلشن غذیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رہنے والی ذات ہے اور آج کی جو در میں دوسرے قود خفیفہ میں دوسری رکعت میں جب آپ میں جائیں گے اور پہلے سے سر اٹھا کر تھوڑی ایک کلاب نے جو کمر سے کرنا جو واجب عمل ہے کمر سے ہونے ہونے پڑھنے کا اطمینان ہونے کے بعد اس دعا کا پڑھنا سنت ہے تو دوسری قو جہ ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے ربنا ن علینا رغ علئی توفنا صب رو ربنا افرغ علینا وََ توفنا ربنا افرغ علینا مسلم رب ن اف صبر ات وََ فنا یہ مبارک دعا پڑھنا ہے ہاں <تصال> تو یہ دعا جو ہے اس دعا کے مشکل الفاظ کی, کی توجی دینے سے پہلے یہ کس کے دعا ہے ہاں آپ کے علم میں آ جائے فرماتے ہیں یہ جو ہے حضرت مسا علیہ السلاۃ والسلام نے جب فرن کو اللہ کی طرف دعوت دے دیا ایمان کی طرف دعوت دے دیا شرک سے کنو سے بانس آنے کا دعوت دے دیا تو انہوں نے مساسا کہا اے مسا تم نبی اللہ نے کا تمہارے پاس کیا دلیل آپ نے آساء مشاع کے ذریعہ سے اور یہ جو بیزا کے ذرا سے آپ نے اپنی نبوت ان کو جو ہے حقانیت بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور جاد اور نوز اللہ تم جادوگر ہوں تمہارا تو ہم دوسرے پورے ہمارے اس ملک میں جو جادوگر ہیں ان کو ہم جمع کریں گے تمہارا اور ان کا مقابلہ ہوگا پھر جو جیتے گا آج ہم اسی پیر پیروی کریں گے تو اس کے لیے باغہ دین معین ہو گیا بلکہ وہ دن جس میں عام جیسے مبثر نے لکھا ہے نوروز جیسا ان کا ایک دن تھا جس میں سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو کے ان کا اپنے کچھ تہوار ہوتے تھے تو اس دن کو رکھا اس دن سب لوگ جمع ہو جائیں ہاں جی اور ان نے ان جتنے بھی اس چونکہ وہ دو جادوگروں کا دور تھا تو اس نے جو ہے اپنے جتنے بھی ماہر جادوگر تھے سب کو جمع کیا اور ان کو بڑے انعامات کا ان کو وعدہ دے دیا ہاں قرآن پاک میں بھی آیا تھے انہوں نے کہا اے بحرون ہم ضرور مشاع کے مقابلے میں جیتیں گے تو اب ہمیں کیا انعام دیں گے تو انہوں نے ہم تمہیں بہت سے انعامات سے نوازنے کے علاوہ ہم تمہیں ہماری مقرروین میں سے قرار دیں گے یعنی ہمارے درباری لوگوں میں سے قرار دیں گے تو اس طرح جو ہے ان کا آدم موشا اور ان کا مقابلہ امن سامنا ہوا اس میدان میں تو مقابلہ پوری جو ہے اس دور کے جو ہے جتنے بھی لوگ شاعر میں سر میں تھے سب جمع ہو گیا پھر ان میں تماش تمام لوگ تماش اچی بنے ہوئے ہیں کے ساتھ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں اور جادوگروں نے اپنے جادو کا جو ہے وہ جادوگر نہیں تھے بہت سے جادوگروں نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے میدان میں اترا تو قرآن فرماتے ہیں انہوں نے مشاع سے کہا ہے مشاع آپ نے اپنا کرتو تو دکھانا ہے پہلے یا ہم دکھائیں تو مشاع نے فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ دکھانا ہے دکھاؤ تو انہوں نے جو ہے اپنے جادو جو نقرآن فرماتے ہیں انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکا میدان میں اور ان کو انہوں نے سب مل کر جادو کیا تو لوگوں کی نظر میں سانپ نظر آنے لگے لوگوں کے خیال میں سانپ نظر آنے لگے سب کو اور سب ڈر گئے جب انہوں نے ایسی چیز دکھائی تو مسا علیہ السلام قرآن فرماتے ہیں مسا کو بھی اس بات کا خوف ہو گیا کہ یا اللہ جو ہے نے انہوں نے بھی تو خوش کر کے دکھایا مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ یہ عوام ہیں انہیں جو ہے میرے معجوہ اور ان کی جادوگ میں تمیز نہ کر پائیں گے تو یہ لوگ ہدایت پانا مشکل ہو جائے گا برآ اللہ تعالیٰ نے مساد کہا ہے کہ مساط آپ خوف نہ کر آپ اپنا اثاف ہینگے قرآن کیا تھے آپ اپنا اصاف پھینک دیں تو مرشا علیہ السلام نے اپنا اصحاب پھینکا تو قرآن فرماتے فت القف مثنا تو قرآن تو فرماتا ہے کہ تو انہوں نے جو بھی جادو دکھایا تھا میدان بر کے انہوں نے ہنجے شام آگاہ کے پیچھے جلتے ہوئے لوگوں کو نظر آنے لگا تھا ان سب کو ایک ہی دفعہ نگل لیا نگل لیا اور وہ بہت بڑا عطم سا جو ہے بہت بڑا ہا کی شکل اختیار کر گئے ان سب کو ایک ہی دفعہ جو ہے نگل لیا نگلنے کے بعد جو ہے اب یقیناً بھی جو حیران پریشان ہو گئے وہ سب قرآن فرماتے ہیں وہ لوگ ذلیل ہو کے ذلیل ہو گئے, گئے مسا کے سامنے تو جب مسا علیہ السلام نے یہ مرضہ دکھایا تو پھر جو جادوگر مساح کے مقابلے میں آئے تھے نا تو جادوگر جانتے تھے مسا نے پہلے بھی انہیں کہا تھا اگر پر حقیقت واضح ہو جائے تو تم نے اگر ایمان نہیں لایا تو تم پر سخت ترین اللہ کاذاب نازن ہوگا مسا نے ان سے کہا ہوا تھا تو انہوں نے جو ہے جب ان حقیقت کا علم ہو گیا کہ واقع جو یہ معجزہ ہے یہ جادو نہیں ہے موسیٰ نے جو کچھ دکھایا انہیں پتہ ہے جادو کے ذریعے سے کہاں تک جا سکتے ہے کیا کچھ کر سکتا ہے جادو سے زیادہ زیادہ آنکھوں کو دکھا دے سکتا ہے ہم حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام نے جب آثا پھینکا چونکہ انہوں نے پھینکا ہوا تھا رسیاں ان تمام آساؤں اور رسیوں کو مشاع کے آشا نے لیا سامنے ہاں جی؟ اور حال لگایا تو پھر وہی آساں ہے اس پر جو ہے جادوگروں کا یقین ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں تو وہ سب جو ہے سہزے میں بے اختیار گر پڑے اور سب نے کہا آمن نبی رب موسا و ہارون ہم نے موسا و ہارون کے رب پر ایمان لایا تو اس پر ہرون کو آپ ذلت ہو گیا فارغ کو اس نے وائع مسجد میں جو ہے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے جو ہے مجھ سے پوشے بغیر ایمان لایا ہے لگتا ہے تم دونوں اندر ایک تھے اور یہ مساح تم لوگوں کا بڑا استاد ہے اور اب تم لوگوں نے جو ہے اگر جو ہے مجھ سے کچھ وغیرہ یہ مان لایا تو انہوں نے کو ان جادوگروں کو پھر انہوں نے دے دیا اگر تم لوگ ابھی بھی جو ہے باس آتے ہیں تو ٹھیک ہے کو چھوڑتے ہیں ٹھیک ورنہ میں قرآن کے یاد تھے پھر نے انہیں دھوکہ دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اعلی سر آرا جو ہے آج نمبر ایک سو چھبیس میں ہے ایک سو چھبیس میں, سو چھبیس میں اس کی دھمکی پھر انہوں نے کہا فلقات پھر تمہیں ضرور ضرور تمہارے ہاتھوں کو کار ڈالوں گا اور جلا پیروں کو کار ڈالوں گا مختلف سمجھ سے منخلاً صم اللہ و سلی ون کو معجمعین پھر تم سب کو میں سولی پر چڑھا دوں گا دوسرے ہاتھوں میں کھجور کی دختوں کے شاخ پر جو, جو, جو, جو, جو, جو ہے تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا قالو تو انہوں نے کہا تم جو کرنے کرو ان قال ان نہ الاارا بنا ہم تو اللہ کے اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں اب تم ہمارے ساتھ جو کرنے کرو ایک اور آیت میں انہوں نے کہا فاضی مان تشق تم نے جو فیصلہ کرنے کرو ان مرتق حاضر یاطین دنیا تمہارا حکم صرف دنیا تک چلے گا یعنی دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے ہم نے تو حقیقت کو پالی ہے اب ہم ہرگز تمہاری پیروی نہیں کریں گے جب جو انہوں نے پھر ان کے یقین ہو گیا یہ لوگ نے سچ مجھے ایمان لایا ہیں اور یہ ایمان میں اب مضبوط ہو چکا انہوں نے بامعارفت ایمان لائے جادوگروں نے تو پھر نے ان کو دھمکی دے دی دیا کہ میں قتل کروں گا تو میں ہاتھ پیر کاٹ دوں گا ہاں جی کھجور کے درخت تمہیں سولی پر چڑھا لوں گا انہوں نے کہا جو کرنے کا ہاں جی فاخل ایمان داقاض قرآن کے یہاں ہاں جی ایک اور عائد میں تو تم نے جو کرنے کرو اس پر نے سچ مچھ کو حکم دے دیا ان کے جو زبان کاٹنے لگے ان کے آنکھیں نکالنے لگے ان کے کان نکالنے لگے اور ان کے ہاتھ پیر کاٹنے لگے تو اس وقت جو ہے یقین بعد انہوں نے سچا ایمان لایا تھا لیکن یقینا یہ ایمان جو ہے انہیں اتنی بڑی آزمائش میں پڑ گیا تو اس وقت ان انہیں جو جادوگر ہیں شاہر ہیں چونکہ انہوں نے سچا ایمان لایا تھا انہوں نے اللہ کی درگاہ میں ہاتھ اٹھایا اے اللہ کے ربنہ عفر علین صبر یہ اللہ جو ہے افرق جو ہے عربی زبان میں افراق جو ہے پانی کا ایک دفعہ آپ ڈول سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہیں ہاں جی ایک دفعہ جو آپ پورا انڈیل دیتے ہیں ہاں جی ڈول شدہ مل ہوچی کی وجہ ہاں پورا انڈیل دیتے ہیں اور خالی کر دیتے ہیں افراق کا یہ معنی ہے ایک درخت میں پانی ہے اس کو ایک ساتھ ایک ہی دفعہ انڈیل دینا تو یہ لوگ اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے مطلب کیا ہے یہ اللہ ہمیں بہت زیادہ صبر دے دے تو یقینی باتیں ہے جو ہے بہت سارا تھے ان کے آن نکالے جا رہے تھے کان کاٹے جا رہے تھے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے تھے پھر جو ہے ان کے ایک پاؤں کو کھجور کے ایک درخت سے باندھ رہے تھے پہلوانوں کی کھجوروں درخ کے درختوں کو نزدیک کر کے رسیوں سے باندھ کر ایک درخت کو ایک کھجور درخت ایک پاؤں کو دوسرے کو دوسرے سے باندھ کر پھر کھجور کے درختوں کو چھوڑ دیتے تھے چھوڑنے سے ان کے پورا جسم دو حصہ ہونا تھا پورا جسم دو حصہ تو ان درختوں کی طاقت ہو جائے تو کتنی خطرناک ان نے کا کو آزماس میں ڈالا تھا لہذا انہوں نے جو ہے اللہ کے ذر میں یہ دعا کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے ابنا آفر علین صفر و توفا نہ جو ہے عربی زبان میں ہمیں پورا پورا لینے کے معنیٰ میں پورا لینے کے معنی میں مراد یعنی کیا ہے ہمیں پورا پورا اٹھا لے ہمیں فوت کر دے مراد اللہ اور ہمیں جو ہے فوت کر دے ہمیں اپنی درگاہ میں پورا پورا اٹھا لے اس حالت میں کہ مسلمین کہ ہم تیرے درگاہ میں سر تسلیم خم ہو ذرا متی اور حرمن بردار ہو کہ اللہ نے ابھی یہ جو ایمان لایا ہے امن نبیر بمسا و ہارون کہہ کر, کر اسی ایمان پر سر تسلیم خم رہ کر اسی پر ثابت قدم رہ کر ہمیں اسی کا جو ہے پا, پابند نہ رہ کر یہ اللہ ہمیں موت دے دے ہمیں اپنی طرح پورا پورا اٹھا لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان ممنوں کی ہاں یہ لوگ صبح کاخیر تھا پھر لشکر کا حصہ تھا پھر کی طرف سے لڑنے کے لیے سے مقابلے کرائے تھے لیکن یہ لوگ حق شناخت لوگ تھے حق کے تلاش لوگ تھے حق جاننا حق پر تو لہٰذا نہیں جب حق کا واضح ہو گیا حقیقت کا علم ہو گیا کہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے موسا نے جو کچھ دکھایا یہ جادو نہیں ہے تو انہوں نے ایمان لایا اور یہ سب مضبوط ایمان لایا اس کے مقابلے میں فرون عازیز ہو گیا اور فرون جو کر سکتے تھے انہیں موت دے سکتے تھے پھانسی پہ چلا سکتے تھے تختہ دار پہ لٹکا سکتے تھے ان کے ہاتھ پیر کاٹ سکتے تھے وہ سب اس نے کیا لیکن ان کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکا ہاں جی ان کو اللہ اور علیہ السلام پر جو ایمان لایا تھا اس حق کے راستے سے ان کو نہیں ہٹا سکا ہاں اور وہ اسی ثابت قدمی پہ رہ کر وہ دنیا سے چل بسا صبح کافی تھا شام کو مجاہد اور شہید ہو کر وہ اللہ کے راستے میں چل بسے اور جان بے انہوں نے ثبوت کر دیا تو اللہ کو ان کا یہ ایمان جو ہے بہت پسند آیا تو اللہ نے قرآن پاک میں ان کے ایمان کا ذکر فرمایا ان کے استقامت کا دین پر ہاں انسان کو مشکلات آ جائیں دین کے راستے میں کس طرح ڈٹنا ہے کس طرح جان دینا ہے کس طرح اللہ کو رضا کو حاصل کرنا ہے ہاں جی اس کے جو ان کی زندگی میں مومنوں کے لیے تا قیمت تک بہترین نمنا عمل تھا لہذا اللہ نے ان کے اس واقعے کو بیان فرمایا اور امیر سید صدم رحمتہ اللہ نے بھی اس دعا کی عظمت کی وجہ سے جو بھی یادگاروں نے کی ہیں اس میں اللہ سے بہت زیادہ صبر مانے زندگی میں مشکلات آنے پہ اور اللہ تعالیٰ سے ایمان اور اسلام کی موت کا اس میں دعا ہے لہذا اس دعا کو ہمیں بھی جو ہے امیر کا علیہ السلام نے اپنی نمازوں کے درمیان پڑھنے کا حکم دیا تو یہ بہت ہی ایک تاریخی کی سیویت رہنے والی بہت ہی میں دعائیں ذہن کرمی سچے دل سے پڑھا کریں دعا کا تجمہ دوبارہ کروں رب بنائے ہمارے پروردگار عفرق علینا ہم پر انڈیل دے صبر صبر ہم پر صبر انڈیل دے اللہ یعنی اللہ ہمیں بہت زیادہ صبر آتا فرما و توفل اور ہمیں مود دے اور ہمیں اپنے طرف اٹھا اٹھا مسلمین اس حالت میں کہ ہم تیرا فرمان بردار ہو تیرا موتی ہو ہاں جی؟ تیرے اعتاد گزار ہو یعنی ہمیں خاتمہ بالخیر کر دے اللہ جو ایمان ہم نے لایا اسی ایمان پر ثابت رہ کر ہاں کا توار کرتے ہوئے تیرے تعلیمات پر تصدیق کرتے ہوئے ہمیں اپنی طرف اٹھا دے تو یہ بہت جامع اور خوبصورت دعا ہے قرمانہ دعا ہے اور یہ شاعروں کا جو ہے ایسے لوگوں کا دعا ہے شام صبح کافر تھے شام کو پکم مومن ہو کے اللہ کے درگاہ میں جان بے جانان سپرد کر دیا اپنی جان اس مالک حقیقی کے حوالے کر دیا ایمان کے ساتھ اللہ کے درگاہ میں چلا گیا حالانکہ ابھی ان کو ہاں نہ کوئی نماز پڑھنے کا فرصت ملا نہ کوئی اور عبادت کا بس لیکن ایک عظیم قربانی دینا پڑا جس طرح جو ہے آج نبی کا حدیث میں سب سے جو ہے بہترین جہاد اللہ کے راہ میں یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلم حق کا اقرار کرے کلم ود حق ان سلطان الر افضل الجہد تو وہ افضل الجہد ان مومنوں کو اللہ نے نصیب فرمایا ہاں جی صبح کافر اور وہ مشرق اور شاحر شام کو مومن مسلمان اور مجاہد اور شہید یہ عظیم توفیق اللہ نے ان کو دے دیا تو ان کے ایمان پر ثابت قدمی جو ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی جو ان کی اندرونی نورنی کیفیت کی اللہ کو بہت زیادہ پسند آنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو امتا احمد تب باقی رہنے والے کتاب میں ان کا تذکرہ تفسیر سے فرمایا اور ان کے اس دعا کو مومنوں کے لعٰ نے توفتاً یہاں قرآن میں بھی دے دیا لہذا ہمارے مذغن امیر کا بندانی نے دعوت شری میں بھی ہمیں زہر کے دوسرے قدہ میں زور کی فرض نماز کے رکھا کے قدا خفہ میں پڑھنے کو دے دیا کہ جی رب نا عفر غالین صبر و توف یا اللہ ہمیں ہاں یہ دعا جو جب بھی آپ کو کوئی بھی مشکلات پریشانی آ جائیں تو اس دعا کو خلوص سے پڑیں گے اللہ آپ کو ان مشکلات سے نجات دے گا یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے ہمیں بہت زیادہ صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمان کے موت نصر فرما تو ان کی المات پر آج دعا کرتے ہیں امین رب العلم